نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنتكنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا قضل له وبيض للقلاق آدي له وأشدد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشد أن محمدا عصبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولون قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قات قوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الفديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محكثة بدعة وكل بدعة غلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجين والقرآن أَعُوذُ بِاللَّهِ التَّعْمِيِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَلَسْتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَسِبْتُمْ وَأَنتُمْ تَظُنُّونَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُقَامٍ آخَرَ وَصَارِعُوا إِلَى مَقَرَّةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اعدت للمتقين وقال تعالى في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للظاكرين وقال جل وعلا في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحتاء والمنكرى اللہ رب العالمین نے یہ نظام اور قانون رکھا ہے کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کا مقرر بنے مہم مسلمان بن جائے تو اللہ رب العالمین اس کی لفظ سے اس کی فتح اور غلطیاں معاف کروا لیتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان لے آنے کے بعد اگر اس بندے سے کوئی تھوڑی بہت کمی کوتا ہوتی رہے کوئی غلطی سردر ہوتی رہے تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو کہ بندے کی اس غلطی کا ارادہ کر دیتی ہیں اور اس کی وہ غلطی کل عدم ہو جاتی ہے وہ مٹ جایا کرتی ہیں اور اسی طرح یہ بھی اصول اللہ اللہ العالمین نے بنایا ہے کہ کچھ گناہ برائیاں ایسی ہیں جو بندے کی نیکیوں کو سبا و بردار کر دیتی ہے جن کی وجہ سے اس بندے کی نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں تو انسان کو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کون کون سے اس کے آمار ہیں جن کی وجہ سے اس کی نیکیاں تباہ و پرواہ ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے اسے بچ جائے اور یہ بھی جانیں کہ وہ کون کون سے آزاد ہیں جن کی وجہ سے اس کے گنا وہ مکمل طور پہ بک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تاکہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وہ اعزاز کرنے والا رہے اللہ ابو العالمی ساتھ سناتے ہیں ان تن تنبو کبا رما سلح نن کم سے یہ اگر جن بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہم نے تم کو منع کیا ہے جن سے تم روکے گئے ہو اگر تم ان گناہوں سے ان برائیوں سے رکے رہو بار رہو نقب فر کم سے تو جو تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں ہیں ہلکے پھلکے گناہ ہیں وہ ہم ویسے ہی مٹا ڈالیں گے معاف کر دیں گے اور پھر آخر ہم تم کو باحجت طریقے سے جنتوں میں داخل کر دیں گے جبکہ دوسری جانب اللہ رب العمی رہے ہیں عقیل اللہ والا رکھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فرما کرداری کرو اور اپنے آغاز کو باتیں نہ کرو کیا مانا کہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما کرداری سے روک داری کرے گا اعراض کرے گا وہ پھیرے گا تو اس کے کیے ہوئے آغاز بھی رائے ہو جائیں گے باتیں ہو جائیں گے سر مایا سنگا سیا واشیا اڑاملہ تنہا سوا سپنا نارن خانیاں کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے وجو ہوئی یوں بھائی جس دن لوگ ڈر رہے ہوں گے اڑ میرا وہ عمل کر کر کے سب چکے ہوں گے نیتیاں تو انہوں نے بہت ساری کی ہوں گی لیکن اس کے باوجود تسلا نارم خانیا وہ بھڑکتی ہوئی گرما گرم شوہرے مارتی ہوئی آپ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے نہیں لا صاحب ولا لال من منجور اور ان کے یہ کھانا وہ ذریع کا ہوگا کچھ فائدہ نہ دے گا نہ یشمینو والا ہی ہوئی منجو نہ تو وہ کھانے سے ان کی صحت مرے گی اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی لیکن وجوہ یوم نہ لسائی ہاں آیا کچھ چہرے کچھ لوگ بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے لسائی ہاں آیا وہ اپنی کوششوں پر جو آپ انہوں نے کیے ہوں گے ان پر بڑے راضی ہوں گے فرمایا احمد اللہ فی الحال سنا کیا آپ کو آمار سے اعتبار سے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ گھاٹے اور پسارے کے اندر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ اللہ دینا بول رہا ہوں فی الحال دنیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں تعوثیں ان کی محنتیں ان کے آواز وہ سارے کے سارے دنیا ہی میں رائے آئے گاہ چلے گئے وہ کرنا انہوں نے سنا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت سا کام کر رہے ہیں یہ کون لوگ تھے کا بھی آیات وای یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا اللہ رب العالمین کے دین پر تباہ سو نہ چلے بلکہ ان سے روبے داری کرتے رہے عمل کرنے سے پیچھے ہنستے رہے اور انہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے پر تماح سو یقین نہ تھا اب تک ان کے اعمال وہ سارے کے سارے رائے گاہ ہو رہے ان کی پڑی ہوئی نمازیں ان کے صدقات و خیرات ان کے سیام و قیام کسی کام نہ آئے تو اب معلوم اور ان کے اعمال ایسے برے ہیں سارا مسلم لگل سے یا مت ہم کل قیامت کے دن ان کے آواز کے لیے ان نہ لگائیں گے ترا و نہ کریں گے ان کے آواز کو تولا نہ جائے بلکہ بلا حسابوں کی تعب انہیں جہنم میں رسید کر دیا جائے ہاں دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بلا حسابوں کی طرح اللہ رب العالمین کی جنتوں میں راخل ہوں گے ہم نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں سرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا کر ولا وڑا ولا رول وڑا یہ توقع کہ یہ کسی سے دم نہیں کرواتے تھے ورا یو بخش بولیاں نہیں لیا کرتے تھے ولا رکھ اور زخم کے علاج کے لیے اپنے جسم کو ہی سے داغ نہیں لگواتے وہ کالون اور اللہ رب العالمین ہی پر توقع کیا کرتے اوکا اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں سروار سکتے ہیں کیا میں انہی میں سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں سے کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں سے ہے کو اللہ علیم بلاح صاحب کتاب جنت میں ملا کرے گا ایک اور خراب ہوا کہنے کہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے مل ہوگی کہ اللہ تجھے سے کر دے سرمایا تھا با کاشا رکاشا کچھ سے تک لے گیا ہے میرا حساب و کتاب جہنم رسید ہونے والوں کا بھی ایک گروہ ہوگا اور میرا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کا بھی ایک گروہ ہوگا اور پھر میرا حساب و کتاب جنت جانے والوں میں سے ایک کروڑ لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی گردنوں کو اللہ رب العالمین کی اضا کے لیے کروایا تھا اللہ کے راستے میں شہادتیں اور قربانیاں پیش کی تھیں اللہ رب العالمین سناتے ہیں فلاں روفی تبیر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کہ جو لوگ اللہ ابو العالمین کے راستے میں کٹ جائیں اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں آپ انہیں شہادا کو مردہ سمجھے بھی نہ بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہیں اور وہ ہندو دیے جاتے ہیں پر ہی نبی ماں آتا اور اللہ رب العالمین نے اپنے پگل کے ساتھ جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ سوچ ہے اور کل قیامت کے دن تو کا یہ گرو جب جنت میں پہنچے گا ابھی کوئی جنت کی طرف گیا ہی نہ ہوگا یہ لوگ جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے درواز پوچھے گا صرف تم کیا تمہارا حساب کتاب لے لیا گیا ہے تو آگے سے کہیں گے بھی آئیے صحیح تمہارا ہمارا بڑا کس چیز کا حساب ہوگا ہم کس چیز کا حساب دیں کس ہے کہ ہم سے حساب طلب کرتے ہو لال ہزارو اتیا سنا آیا آیا شکیلا فی سبھی لا کی کی اللہ. اللہ رب العالمین کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے, ہمارے گردنوں پر لٹکتی رہی ہیں ہم تو ساری زندگی اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلواروں کو اٹھائے میدانوں میں نکلے رہے ہیں یہ لوگ اللہ رب العالمین نے بھی بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کروائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقمانی کرنا یہ جنت میں داخلے سے انکار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی کلوتی یہ الا من اللہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی ہاں وہ بندہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ جنت میں نہ جائے گا قیدہ ومن عبایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من عبا علی جنا فق ابا جس بندے نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے اور جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جنت میں ہو جائے گا اور وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے اور ان کی اتا فرمان برداری نہ کرے اللہ رب العالمین اسے اہل ایمان کی لسٹ سے خارج سمجھتے ہیں سلیم و تسلیمہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ یہ اپنے باہمی مشاعرات میں باہمی لڑائی جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے آپ کے آگے سرے تسلیم کو کم نہ کریں اس وقت تک یہ مومن بھی نہیں ہے کہ کسی مؤمن مرد اور ممن عورت کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروا تو وہ اپنے کوئی ذاتی اختیار کرتے ہیں. انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے وہی رسول خدا اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد ایک معاملے کا ایک بات کا پتہ لگ جانے علم ہو جانے کے باوجود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے وہی رسبی اور ایسے ایمان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے ماتو اللہ ولسلی ہی جہنم جس جانب اس کا وہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب پھینک دیں گے ولفلی ہی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے وہ صاف اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین عالمی نے دوبارہ ذکر کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کو باطل نہ کرو دوسرے موقع فرمایا لا تو فدین اب اللہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو وقت کروں اللہ تعالیٰ سدھر جاؤ اللہ عبد العالی سے ڈرنے والے اپنے دنوں کے اندر اللہ العالمین کا سفا خوش پیدا کرو اللہ کے رسول علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو لا کر جھارو کرو کہ رکو لکھا ہرتا نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو اور تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ ہوا کرو ایسے آواز نہ دیا کرو جیسے تم آج میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو آغاز ہو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز خچ ہو جائے رائگاہ ہو جائے اور تمہیں پتا بھی پتاگی نہ چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی اور گدافی کرنا یہ بھی کو نیٹوں کو سباہ برباد کر دیتا ہے بندے کے آخمال وہ سارے کے سارے سباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپرمانی کی جائے آپ کی گستافی کی جائے آپ سے زیادہ اوسی آواز نکالی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو بندہ آتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد فرماتے ہیں اے یہ قبلہ ہوں کہ جو بندہ اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا اس کے گنس سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین مٹا ڈالتا وہ ہجرا گفتہ قبلہ ہجرت کے قبل جتنے بھی بندے کے گناہ اور نافامازیاں ہوتی ہیں ہجرت کے بعد وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے اجرت کر کے بعد بندے کے گناہ یکسر بک جا رہے ہیں حاضرمن خاجر علمان حاضر وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ محب العالمین کی مملو آبادوں سے, سے رکھ جائے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں مٹالا اب نبی کریم ہیں کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے محبت کا ہے روستا کارا وہاں کا کہ جس بندے نے صبح سویرے اٹھا اور اس کے حسر کیا اور نہ ہو کے اچھا لاز پہن کے وہ مسجد کے اندر داغل ہوا ورنیہ کا حصہ رفا بندہ اور لوگوں کی گردنیں نہ سلامی ورن ہوں اور کوئی دوران خطوہ بات بھی نہیں کی وہ بندہ وہ سب و درا میرن اور ایمان فتیب کے قریب ہو کے بیٹھا وہ سب ہی اور اس کے خطے کو کار لگا کے غور سے سنا اور پھر وہ اسی طرح نماز ادا کر کے واپس چلا گیا تو اللہ رب العالمین کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک تمام گناوں کا فخارا ڈالا گیا سلاست میں یاد اور تین دن دائر یعنی دس دنوں کے گیرا گناہوں کا تسہارا نماز جملہ کو کما کماقو ادا کرنا بن جاتا انطرات یدھ ہی بنتے آپ ذالک کا دکرال داخرین کے لیے گناہوں کو ختم کر دیا کرتی جاتی ہیں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں ذالک کا دکھار نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے فرمایا بن قابر مانا ایمان و اقتصاد وہ پھر الحمد بندہ رمار کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کر لیتا ہے اس کے گرست کا سارے گنا مرافاب ایمان و اختصاب وہ پھر الحما تقدم امین سندی اور جو بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ تھے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے بھی گودہ سارے گنا کا یہ تو وہ احمد ہیں وہ نیشیاں ہیں جو بندے کے سگیرا سگیرہ گنا کو مٹا دیتی ہیں لیکن کچھ احمد اللہ رب العالمین نے ایسے بھی رکھے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں اس نبی احمد کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تین ادب کرے تو اب تک یہ میں جب اپنے محمد بندوں میں سے کسی بندے کو آگاتا ہوں اس کے اوپر بیماری نام کرتا ہوں وہ بیمار ہو جاتا ہے تو نہیں لیکن وہ اس بیماری کے باوجود میری ناشکری نہیں کرتا بلکہ صدر سے کام لیتا ہے میری حمد بیان کرتا ہے تو آمیدہ لی آرام کرے تم جل ہی پھر وہ بندہ جو بیماری میں صدر سے کام لیتا رہا جلا خرا اس نے نہ اللہ عبال کے گرے سترے نہ دیے بلکہ اللہ عبد العالمی ہم تو بیان کرتا رہا نہ وہ اپنے اس سے یو مل والا دتھو کو من پکایا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو وہ فوکاؤ اور گناہوں سے بات تھا ایسے ہی وہ گناوں سے بات بات ہوتے ہیں بیماریاں یہ گناہوں کو بھو ڈالتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن اگر بیماری کے بڑھو بندہ سبزی کا ملے اللہ رب العالمین کی حمد و تو سلاحیان کرنے والا بنے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اس آزاد کے پورا کرے اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ و سبیرہ تمام تر گناہوں کو مجا ڈالتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں من اجل اللہ فلم ولم حجلہ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے ریا کے لیے حج نہ ہو صرف اپنے آپ کو حادیثات ہاتھ کہلوانے کے لیے نہ ہو اللہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر حج کرتا ہے اور اس نے والا بے حیائی والا کوئی کام نہ کیا عورتوں کی جانب میدان نہ رکھا ورنہ یق اور اس نے اللہ کی نا فرمانی والا فسق و فجور والا حج کے دوران کوئی کام نہ کیا یو من والا تو وہ ایسے لوٹے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کے جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کران میں سے کسی ایک نے بدو کرنے کا طریقہ پوچھا سرمایا کرنے کا طریقہ یہ ہے یا اس کا ثواب یہ ہے کہ انکا اذا سو اصل تک سو انسہ خراجا کام بینی اب ساری کا اور انام لی کا جب تو وضو کرے گا اپنی ہفیڑیوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کرے گا تو اس طرح سے تو اپنے گناہوں سے نکل جائے گا تیرے گناہ نکل جائیں گے من بین انامی کا تیرے انگلوں کے پوروں اور ناخنوں کے درمیان کے اندر جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے نکل جائیں گے فائدہ مزمزہ وہ سن من سے اور دس تو کلی کرے گا اور پانی کو اپنے نکھنوں میں چڑھائے گا وہ اصل کا وجہ کا یا اور اپنے چہرے کو دھوئے گا اور اپنے بازو کو کوہنوں سمیت دھوئے گا وہ نشہ کا اچا اور سڑ کا مسح کرے گا وہ اصل تاری کا رلکا اور اپنے پاؤں کو چکنوں سمیت دھوے گا ایک سسلتا میری آرام کی فتح کا تو, تو اپنی عام خطاوں سے سے ہو جائے گا گرو کرتے ہی تمام سب سباہ جھڑ جائیں گے فنا کا ان کا ان بوا کا وجہ کرجل پھر اس کے بعد اگر تین ماتھے کو اپنے چہرے کو اللہ ازر کے لیے رکھ دے اور جکا دے خرچ کا بن خطایا کا کئی بن بلا امو کا تو تو سے ایسے نکل جائے گا جیسے دن گنا سے بات تھا جس دن تیری ماں نے کچھ کو جنا تھا گنا سے نکلنے کا بڑا آسان رابطہ ہے ودو بندہ ہر وقت کرتا ہے ہر نماز کے لیے کرتا ہے نماز کے بعد اپنے سرکو سیری نے جھکاوا بھی ہے ودو کرنے کے بعد نماز بھی کرتا ہے اور اتنا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے تمام تر صغیرہ و سبھیرا صغیرہ گناہ ایسے مٹ جائے گے جیسے کہ یہ اس دن گناہوں سے پاک ہاتھ تھا جس دن پیدا ہوا لیکن غلط یہ ہے کہ یہ گرو اس انداز میں کرے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے ہماری تو وضو کرنے کیفیت ہی بڑی عجیب و غریب ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وستنشم وستنشم کرنے لگے کلی کر ناگ میں پانی چڑھا ناگ میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کر ہاں اگر تو روڈے دار ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا لیکن چڑھانا پھر بھی ہے چند اور ناک کو جھاڑ ہم تو ناک کے ساتھ پانی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اس دن سات عربی زبان میں کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے کسی چیز کو اوپر پھینکنا یہ اس دن خاص ہے اور فرمایا ہوا باغ ہے اس دن اس دن خاص انڈا انتپور اور اس دن سات میں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر اچھی کرا چاہ ہاں اگر تو رونے دار ہے تو پھر زیادہ اترنا لگے और اور مبالبہ اتنا بھی نہیں کرنا کہ بندے کو ہوتا آنے لگ جائے پھر حکم دیا وقت نا کو جھاڑ ہماری روٹی یہ ہے کہ کسی کو اگر کبھی نظرا زکام ہے تو اس نے ناک کو جھاڑ है نہیں ہے تو سمجھ نہیں کہ को کو جھاڑنا का کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا اللہ حویم کا حکم ہو وہ فرد ہوا کرتا گاڑی کا سا تلاش کیا ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلو کے اندر پانی دیا تھوڑی کے نیچے داخل کیا فرمایا ربی ازا نا جل مجھے میرے اللہ اللہ جل نے اس طرح کرنے کا حکم دیا اس کی طرف بھی کوئی توجہ کوئی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا گم پورے گھر کا مسا کرو سر का مسا کرتے ہوئے ہماری انگلوں کے पोरे بہ مشکل سر میں لگتے ہیں سر کے اطراف وہاں آپ جا کر بھی حالانکہ یہ بھی تو سر کے اندر سان ہے کانوں کا مسا ہے وہ اس نے بے جنگے انداز سے کہ کانوں کا مسا پوری طرح سے نہیں کرتے طریقہ ہے گناہوں سے ایسے نکلنے کا جیسے یوم ملاز کو آپ گنا مجھ سے پا رہا لیکن اگر ربو اس انداز میں کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے اور نماز اس انداز میں پڑھیں جس طرح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے نماز کے اندر لا لاپرواہی بے درامی کو ہی پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیسی اتنا سرمایا وضو کرے گا کا اپنی آپ ارومی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چہرہ بڑا ہوگی تو پاک صاف ہو جائے گا صحیح انضاء رجحا کا کا اگر اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے لیے رکھ دے گا سر کو جھکا دے گا اپنی زمین نیاس کو رب کائنات کے آگے تو جھکانے والا بنے گا تو قل من ما کا یوگن والا دت کا ابرو کا اپنے گناہوں سے ایسے پاک خاص ہو جائے گا جیسے اس دن پاک پاس تھا جس دن تجھے تیری ماں نے جنم لیا تھا اب وہ ماما باہری اور نے یہ حدیث بیان کی سننے والوں نے پوچھا اے ماما اوتا مجلے سے باہر کیا یہ ساری فیلتیں ایک ہی بڑے اس سے بائر ہو گئی یعنی لوگوں نے تعلق کیا کہ بھلا ایسے چھوٹے سے کام تھے اتنی بڑی فنیلت فرمانے لگے اما انا جو میں ہوں فضنا آجانی میری موت کا مقصد قریب آ چکا ہے بہت غریب پر بڑا ہو چکا ہے اور مجھے دنیا کی لالت اور حرض بھی نہیں ہے فاقری باہر آسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سے کوئی دنیا ہاتھوں سامیات وہاں حکر بھی اس بات کو میرے ساموں نے سنا ہے وہ رہا بھی اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جیسے سری ہے ویسے تمہیں سنا دوں پھر اسی کہا وہ آج اتنے جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرواتے ہیں کہ اس کو بھی رسول اللہ صل اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بداتے ہیں ایک مرتبہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے گئے ہم مسجد نبی میں بیٹھے آج کا انتظار کر رہے ہیں ہر سال کتنا نتاراشم ہم بار بار سورج کو دیکھنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج شروع ہو گیا ہو اس قدر تاخیر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے نہ نکلے فخر یا سری حن پھر عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکلے فصوفی بصلاح نماز کے لیے ایک مت کہی گئی صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم و, و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی و تجب اذا اور ہلکی پھلکی نماز پڑھائی قیام علوماً فجر کے اندر لمبا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ساٹھ آیتیں اور زیادہ سے زیادہ سو آیتیں عموماً سلاوت کیا کرتے تھے تو اس دن استعمال کم سلاوت کی تجربہ آپ نے قیام ذرا ہلکا کیا پھر فلنا سلما دہاز کی خوشی ہی آرامہ خواب جب آپ نے سلام پھیلا نواز سے پارے ہوئے تو اپنی بلند آواز کے ساتھ ہمیں پتارا اور کہا اپنی اپنی سکوں پر جمے رہو کما انتم جیسے تم نماز کی حالت میں بیٹھے تھے ایسے ہی سکوں کے اوپر ہی بیٹھے رہو کوئی مداح نہ جائے پھر ہماری سب متوجہ ہوئے اور سرمانے لگے اما سب حجم ماں تین انکم ال میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کس چیز نے مجھے تمہارے ساتھ آنے سے روکے رکھا ہے رات کے وقت اٹھا فتح و سلئی تو ماں میں نے رو کیا اور جتنی میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی فنحت تو اس مجھے نماز کے دوران ہی اون آئی فرق تک تو میں بو جھر ہوا یعنی وہ میری اون آہستہ آہستہ نیز کے اندر بدلنے لگی نماز کے دوران بھی فائدہ آفسانی صورتیں تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بہترین صورت کے اندر میرے سامنے آئے فخارا یا مسند اللہ رب العالمین نے مجھے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کا ربی و اے اللہ میں حاضر ہوں سرمایا کے مرائے اللہ رب العالمین کے مقرر خرید سے وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا لا لدر وبی اے اللہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے پارا یہ بات تین مسلح کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ واضح صحیح میں نے دیکھا اللہ العالمین کو کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا سوجب تو ملی بینفیا تو میں نے اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے پوروں کی تھندک اپنے سینے کے اندر چھاتیوں میں محسوس کی فتح اللہ تو اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین اس خواب کے دوران مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ ساری باتیں میرے لیے ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سوال کیا پوچھا ما سیما یس اللہ کہ مرائے آلہ وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں قلتو تو میں نے کہا پھر کپارات وہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں قالا نہ سننا اللہ رب العالمین نے پھر پوچھا کہ وہ کفارات کیا ہیں قلتو میں نے کہا مشر الاقوامی جماعت کے قدموں سے چل کر جماعتوں کی طرف جانا یعنی पैदर کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جماعت میں होना ہونا یہ کام گناہوں کا बन بن جاتا ہے بروقل مسالی بھی بائس تلا اور نمازیں ادا کر لینے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھے رہنا یہ بھی کفارات میں سے ہے یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں وہ اس بار گرو ہی فلم اور ناپسندیدگی کے وقت وضو کو خوب اچھی طرح سے کرنا یہ کفارات ہیں پون آپ کا بھی فہرین وہ ہمارا اور جو بندہ ان کی حفاظت کرے گا یعنی چل کر جماعتوں میں شلی ہوگا باد نمازیں ادا کرے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے گا اور وہ ناپسندیدگی کے وقت اچھی طرح سے رو کرے گا اور آپ بھی خیر وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا بھلا پر زندہ رہے گا وہ کا بھی سہی اور اگر اس کو موت بھی آ گئی تو اس کی موت بھی خیر اور بھلا پر آئے گی آیا وہ کان گروبی سیو من قَيَوْمِ اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا پھر فرمایا اللہ ابو العال نے پھر مجھ سے سوال کیا سن نتی پھر کن, کن کاموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے کہا جات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کھانا کھلانا یہ دراجات کو بلند کرنے کا سبب ہے وہی نلام اور نرم بات کرنا اپنے رویے کو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اپنے ملازموں نوکروں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنوں سے بڑوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ رویے کو نرم رکھنا نرم کلامی اختیار کرنا وہ سلام بلے نہیں اور جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز ادا کرنا یعنی تحجد کی نماز ادا کرنا قیام الین کرنا یہ فراجات کی بلندی کا سبق ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سن تو سوال کر دل سید نہیں تھا جب تو نماز پڑھ کر لیا کرے تو یہ دعا مانگا کر اللہم اینی اسعال کا فعل اے اللہ عملی اطار کا خی رات میں تم سے بھلائی کے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں وہ سر کرا اور برے کاموں کو سر کرنے کا اس سوال کرتا ہوں کہ میں بیٹھی کے کام کرنے والا اور برائیوں کو سر کرنے والا بن جاؤں وہ قبل مسافین اور اس سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مسافین کی محبت پیدا ہو وہ سرحن لی اور یہ کہ تم مجھ سے رہن کر اور مجھے محافظ کر دے وہ ادا ارب کا اور جب تو کسی قوم کو فطنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے فتح تو میں کیے مجھے تو خوف کر لینا اقرو اب کا اببا کا وہ خود بہیو فکر کا محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کر دینا وہ خود بہیو فکر کا اور جو بندے تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں وہ اب اظہر ربونی ارا ابی کا اور ان آحار کی محبت چاہتا ہوں میرے دل میں ان آگار کی محبت ڈال دے جس آمار کے کرنے کی وجہ سے میں تیری محبت کے قریب ہو جاؤں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانے کے بعد سنایا ان حق فدر سوہا یہ بات حق ہے اس کو پڑھو اس کو سیکھو سنمتا لوہا پھر اس کو آگے دکھاؤ یعنی کپارات زیادہ قدم چل کے جمعہ کی طرف اور جماعات کی طرف جانا اور اسی طرح اللہ حضر عالدین کی رضا مندی کے حصول کے لیے نماز ادا کر لینے کے بعد مساجد کے اندر بیٹھے رہنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جس وقت وجو کرنے کو جی نہ چاہ ہو اس وقت خوب اچھی طرح سے غلو کرنا یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاس خاص ہو جاتا ہے جس طرح وہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاس تھا اس کے سغیرہ و قویرہ تمام سر گنا اللہ رب العالمین بھوڑا ڈالتے اور باقی جو اس حدیث کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإذا فی کہ میں اچانک اللہ رب العالمین کے پاس تھا آخ فی اختنی صورتِن بہترین صورت میں تو اللہ رب العالمین کو آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں دیکھنا یہ کٹ علم ناممکن ہے کسی انسان کے لیے وہ اللہ کا بہت بڑا بلی ہو یا کوئی نبی ہونی نے آئے تا اللہ تعالی اللہ سے سلام رہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ کروانے لگی نورا اباہ اللہ رب العالمین تو نور ہے انا اب بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رات اللہ تعالی کو کہاں دیکھا ہے اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت یقارا حالت بیداری میں نہیں دیکھا ہاں خاصی حالت میں یہ معاملہ بیداری کا نہیں بلکہ نیند کا ہے فرماتے ہیں فراہم تو مجھے اونگ آس سس فر تُس اونگ سے مزید گوجر ہوا میری وہ اونگ ذرا گہری ہوئی یعنی وہ نیند کے اندر بدلنے لگی فی میں بڑی بہترین صورت میں اللہ رب العالمین کے پاس یہاں پر بھی اس بات پر واضح دلالت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو اگر دیکھنے کا معاملہ کوئی یہاں سے اس صحیح حدیث سے نکالنا بھی چاہے تو پھر بھی احتفاق اور عقیدہ یہی بنانا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کا قانون ہے لا سدر کو البفارک البفا اس اللہ رب العالمین کو نگاہیں نہیں پا سکتی ہاں وہ اللہ تعالی نگاہوں کو آنکھوں کو پانے والا ہے انہیں دیکھنے والا ہے آنکھیں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھتی تو یہ بات آب اللہ و جماعت کے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کل قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان کو دیدار نصیب ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم عین نے پوچھا کہ ہم اس وقت اتنے زیادہ ہوں گے آج اگر سلام والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کل اہل ایمان جنت کے اندر موجود ہوں گے تو اس وقت تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی بڑا رقص ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والوں کا <تضح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے چودہ رات کے چاند کو دیکھا ہے ہر سوار مونا کی رو یتی لدری فی رو یل بدری کیا چودہ رات کے چاند کو سارے لوگ دنیا کے دیکھنے لگے تو کوئی بھیڑ محسوس کرتا ہے سارے لوگ نگاہیں اٹھا کے چودھری کے کام کو دیکھنا شروع کر دے سب کو برابر نظر آئے اسی طرح جنگت میں اللہ رب العالمین کا ایرے ایمان کو دیدار ہوگا اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی تو جس طرح چودھری کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی مشقت اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایسے ہی اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے میں کسی کو کسی قسم کی مشقت اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی تو بہرحال ہمارے مورو سے متعلقہ یہی بات تھی کہ قدموں کے ساتھ زیادہ قدم چل کے جمعاتوں میں شامل ہونا جمعے میں شامل ہونا اور ادا ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا اور ناپسندیدگی کے, کے وقت کراہت کے وقت مردوں کو خوب اچھی طرح کرنا یہ وہ آزاد ہیں جن کی وجہ سے بندہ اگر زندہ رہے ان کی حفاظت کرتے ہوئے تو خیر کا دا رہے گا موت آئے گی اس کو تو خیر اور بھلائی میں موت آئے گی اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس دن پاک صاف تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا. تو یہ آبار ہے جن کی وجہ سے سہیلا فویرا ہر قسم کے گناہ اللہ رب العالمین ہو ڈال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چند ایک اعمال پر جو شبیرہ قبیرہ تمام پر گلاحوں کو دھو ڈالنے والے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وہ اعمال کرنے والا بنائے اور وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے بندے کی ساری کی ساری نیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اماز حملوں کر لیے جاتے ہیں اور آناز اللہ اب العالمی کی اگاہوں میں اتنے گر جاتے ہیں کہ اللہ ابو العالمین انہیں میدان میں کل قیامت کے دن تولنا بھی گوارا نہیں کرتا اللہ ابو العالمی ہمیں ان تمام سرآباد سے بچنے والا اجتناف کرنے والا بنا دے با تو اللہ بلّا ارے کی توقع تو وہی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسها ومن سيئات أعمالها من يهده الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد الحبه ورسوله اللهم صل على, آل على, آل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصر ال امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں. مرد حضرات اپنی شلواریں چادریں ہمیشہ ٹفروں سے اوپر رکھا کریں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 راق <تصفيق> الذين أنعمت عليهم غير المغهوب عليهم ولا الضالين آمين بسم <السم> الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما ساء الله إن وَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَفْتَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَصَلَّى فَعَلِمَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَتُسِرُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا كَانَتْ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السراق المستقيم سراق الذين أنهمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَلُّوا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل الله واركروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أوله من فضلوا إليها وتركوك طائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين او Allah... آ اللہ اطبا اللہ اکبر اللہ بہ اشوام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اغفر الله, أكبر الله. باروں <تصفح> کے <تصفح> لیے دعا کرتے <تصفح> اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا و ایاک نستعین یا رب لک الحمد كما ینبغي لجلال وجهک و لعظیم سلطانک یا رب لک الحمد الذی نقول و خيرا مما نقول و لک الحمد الذی تقول ولقد الحمد حتى ترضى ولقد الحمد اذا رضيت ولقد الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتب علينا مع الأبرار اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اشفهم صفاءاً كاملاً عاجلاً غير آجل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم صفاءاً كاملاً عاجلاً غير آجل صفاء لا يغادر السقما يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن عمائك نواسينا بيدك ماظ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أبا في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور فدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وصادقنا إلى ردوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأهد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قصوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوصنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك فعل القيرات وترك المنكارات وحب المساكين اللهم ارحمنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم صلى الله تعالی على نبينا محمد و آله